إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عامالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خَرَقَكُمْ من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham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 وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدَعًا وَكُلَّ بِزَعَةٍ ظَلَالًا وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَعُوضُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ لَذِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْك رَبَّكُمْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ محترم سامعین دین نوجوان ساتھیو یہ صورت الحج کی ایکت میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو وہ اعمار کرنے کا حکم دیا ہے جس سے مومن دنیا اور آخرت دونوں جہاں کامیاب ہو جائے خطاب روس جدو سجدے کی بھی پابندی کرتے رہو وہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو خیرہ اور تم برابر بھلائی کرتے رہو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ اور کامیاب ہو جاؤ یہ چند اعمال بیان کیا رب العالمین نے یا الذین آمنوا ایمان والو رقو کرتے رہو وہ جدو سجا کرتے رہو واہدو رب اپنے رب کی عبادت اور اطاعت کرتے رہو وہ اور ہر قسم کی بھلائی تم کرتے رہو فل <تُفْلِحُون> ہو تاکہ تم فلاح پاؤ اور کامیاب ہو جاؤ کامیابی کے لیے یہ چار امان اللہ رب العالم نے بیان کیا ہے اور ایمان والوں کو خطاب کر کے ان چاروں چیزوں کا جو حکم دیا ہے وہ مستقل ان کی پابندی کرنے مرتے دم تک ان پر گٹے رہنے کا حکم دیا ہے کہ نماز زندگی بھر بڑھتے رہو اور بڑھائیاں تم مرتے دم تک کرتے رہو اللہ تعالی کے مخلوق کے ساتھ عبادت الاہی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا یہ بہت بڑا عمل قرار دیا گیا ہے بلکہ بار روایتوں میں نبی رہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایل یار آپ بتائیں کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے تو سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو فائدہ تہو جاؤ اور تمہاری ذات سے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو نفع تہو یہ سب سے بہتری عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں ہمیں بھلائی کرنے کی تاقید کی ہے حدیث کے اندر آتا ہے بخاری وغیرہ کروایا آپ کے کے کرو! م... آ... آنا... نے فرمایا تم جتنی بھی بھلائی کرتے ہو چھوٹا سا چھوٹا عمل جس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ معا اللہ تعالی چھوٹی سے اگر تو اپنے کسی مسلمان بھائی سے مسکراتے ہی دے چہرے سے خوشی سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ملاقات کرو اس کا استقبال کرو یہ مسکراتے چہرے سے ملاقات کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے صدقہ بنا رکھا ہے بہت بڑی چیز ہے انسان اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو فائدہ پہنچائیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ فائدہ پہنچانا اللہ تعالیٰ نے اس کو صدقہ قرار دے رکھا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے بڑی مشہور روایت نبی الحثلا شاخ راتے ہیں ارا کل سودام میرا نا سے الحیح صدقہ ارا کل سودامہ میرا نا سے الحی سو من تک یادنا ان ان انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کے جسم میں کتنے جوڑ ہیں ہر جوڑ کے تدلے صدقہ کرنا اللہ تعالی نے ضروری کرا دی دیا ہے سولہ نام چاہ رہی سڑک آدمی کے جسم میں جتنے جو ہیں کل نئے کل نئے تک وہ بھی ایک دن نہیں جب بھی انسان صبح کرتا ہے تو روزانہ ہر مسلمان کے اوپر اللہ نے زوری قرار دے رکھا ہے کہ اپنے ہر عضو کے بدلے وہ صدقہ کرے کل جب بھی سور ہوا صبح ہوئی صبح ہونے کے بعد سب سے پہلا خریدا جو ہم پر آئے ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنے ہر ہر عضو کے بدلے ہم صدقہ کریں لیکن صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ روزانہ صبح سب سے پہلے جس میں کہ ہر ہر عضو کے بدلے صدقہ کرنے کی کون طاقت رکھتا ہے آپ نے شاد سنایا نل کس نئی نے صدقہ اگر دو بھائی آپس میں کہیں لڑ رہے ہو دو مسلمان جھگڑ رہے ہوں ان دونوں مسلمان بھائیوں کے درمیان مساجت کرا دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ سب کے یہاں سڑکیں کا درجہ رکھتا ہے یس وہی نے سڑکا ہر دو مسلمان جو آپس میں لڑ رہے ہو ان کی مصالحت کرا دینا یہ بھی صدقہ ہے اور ایک انسان ایک کنبے سے کوئی آدمی راستہ پکڑ کے گزر رہا ہے انسان کوئی سواری پر بیٹھ نہیں پاتا ہے یا اس کے پاس سواری نہیں ہے آپ نے اس کو اپنی سواری پر بیٹھا لیا یا پیر میں تکلیف ہے بدن بھاری ہے معذور ہے سواری اس کے پاس ہے لیکن خود اپنے سواری پر بیٹھ نہیں سکتا آپ نے سہارا دے کر کے اس کو اس کی سواری پر بیٹھا دیا یا اس کے پاس سواری نہیں آپ نے اپنے سواری پر بیٹھا دیا یہاں تک کہ کوئی انسان کوئی گوٹا لیا ہوا ہے رکھا ہے اس کو اٹھانا چاہتا ہے لیکن اٹھانے کی طاقت نہیں ہے آپ نے ساتھ مارایا تم ٹھہر کر کے ایک طرف سہارا دے کر کے اس کا بوجھ اس کے سر پر اس کے گاڑی پر اٹھا دو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی لیے صدقے کا درجہ رکھتا ہے صدقہ. یہاں تک کہ ایک انسان اپنے کوئی اچھی بات اچھی بات کہہ دیتا ہے نیکی کی بات کہہ دیتا ہے تو یہ زمان سے نکلا ہوا اچھا کلمہ اللہ تعالیٰ کہا یہ بھی صدقے کا صدقے کا درجہ رکھتا ہے وہ کل نماز پڑھنے کے لیے جتنے کا مقام دے رکھا ہے لیکن بڑی بربختی ہوگی کہ کو کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے نسد میں نہ آئے وہ کل خطمہ دن تا اراسنا اپنی دکان سے اپنے ٹھکانے سے نکل کر کے مسجد کی طرف آتا ہے نماز کی نیت سے نیکی کی نیت سے اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم کو صدقے کا ادب سوار کیا کرتے ہیں اس سے بھی آگے بڑھ کر کے نبی علیہ السلام ساتھ گھماتے ہیں یہاں تک کہ وہ بالکل طریقے سڑکہ یہاں تک راستے میں اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے جو چلنے والوں کو تکلیف دیتی ہے انسان کو نقصان پہنچاتی ہے تکلیف دہ چیز کو تم نے اٹھا کر کے پھینک دیا اپنے مسلمان بھائیوں کو شر سے مح سے محبوب کر دیا نبی ایک درجہ رکھتا ہے اور اس کا بھی صدقے کا دے رکھا ہے نبی علیہ نے اپنی اس کے صدقے کو بہت ہی وسیع بنا دیا یہاں تک کہ ایک دوسری حدیث امام مخاری رحمت اللہ نے اپنے اور اس پر سدکا کرنا ضروری کرار دے رکھا ہے آپ ذرا بتائیں اللہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری کرا دے دیا ہے نبی اللہ لیکن یا نمی اللہ آپ بتائیے بھلا وہ شبد کیسے صدقہ کرے گا جس کے پاس کوئی چیز صدقہ کرنے کی نہیں ہے آپ نے سا فرمایا اگر اس کے پاس کوئی چیز صدقہ کرنے کی نہیں ہے تو فیا پر ستم سدکے کا میرے بھائی و مقام و مرتبہ ہے سڑکے سے کبھی انسان کو اوپ نہیں کترانا چاہیے سب سے زیادہ جہنم سے بچانے والا امر جو کرا لیا گیا وہ صدقہ ہے اس لیے آپ میں ساتھ کھمایا مسلمان ہوں اس تک ان شک اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ سب کا کر کے ایک ٹکڑا ہی صحیح پکڑ کے گزر رہے ہیں جماعت بھی نہیں ہے تو اپنے سب کا کرو دکھلائی گئی تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں سب سے, زیادہ عورتیں اپنے آب کو جہنم کی آب سے بچانے والا عمل جو ہے وہ صدقہ ہے اسی لیے نبیل میں صدقے کو بہت وسیع درجہ دے دیا فرمایا ارے کلو مسلم ہر مسلمان صدقہ کرنا ضروری ہے ذریعے یتیموں کو بیوا کو مسافر کو پریشان کو محتاجوں کو نہ پائے تا تب آبی شادایا اس کے لیے ضروری ہے عمل میرا دیکھ اپنے ہاتھوں سے محنت کرے مزدوری کرے اور مزدوری کرنے کے فائدہ اٹھائے اور اسی سے کچھ سڑک بھی نکال کر کے دے اللہ ماہر کا یہ مقام کہ اگر کسی کے پاس فائدہ کرنے کی کوئی چیز رہی ہے تو نبی بھی یہ فرماتا ہے اس کو بعد بھی صدقہ کرنے کی کوئی چیز حاصل نہ ہوئی تب کیا کرے آبریا اگر اس کے پاس کوئی چیز صدقہ کرنے کے لیے نہیں ہے تو الملحو آدمی کسی پریشان حال کی مدد کرے یہ بھی اس کے لیے صدقے کا جو سواب بن جائے گا شاہ گرام میں کہا جا رہا سورندہ اگر کوئی انسان سکتا پریشان ہاتھ کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا کہاں سے کرے. آخر اگر وہ گریب کو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا تو بالمعروف ہے وہ نیت کام کرے وہ نیت کام کرے یہ سارا سب کا بنا دے گے فلم سے کچھ شورا انسان اپنے آپ کو برائی سے بچائے اگر انسان کچھ نہیں کر سکتا اپنے آپ کو برائی سے بچائے گا تو اللہ برائی سے بچنا بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے صدقہ بنا دے گی آل. میرے بھائی لوگ سب کا سے کسی مسلمان کو آزادی نہیں ہے کرو پڑھنے والوں کے لیے ہر حال میں صدقہ کرنا ضروری ہے ہر کوے کا دندا دے رکھا ہے اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ ضرور کرو وہ اپنے مسلمان دار بھائیوں سے فری افری کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ تم پانی لے رہے تھے اے کہیں پانی پینے کے لیے اے سنگارا لگا ہوا ہے کہیں پانی بھرنے کے لیے نل لگا ہوا ہے نے مسلمان بھائی کے ڈال دے رہا میرے نے صدقے کا جو سو بہت ہی وسیع بنا دیا اگر مسلمان صدقہ کرنا چاہے پریشان بھیار سے محروم رہ سکے اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ الحمد للہ وکفا وسلام اور یہ بھلائی کرنا اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی اس کے بڑے فضائے دیلی بھی, دنیا بھی اللہ اکبر ایک حدیث کے اندر فرمایا سنائع المعروفے سنائع المعروفے تقیم السور اللہ آپ نے شاید فرمایا جو انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ صرف انسانوں کے نہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ جو مسلمان یا جو کرما ہو اللہ کی مخلوقات کے ساتھ فائدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اللہ اسے دو درجے کی نعمتوں سے مانا مال کر دیتا ہے اللہ سب کو مستحق بنائے پہلا کما پہلی نعمت آپ نے ساتھ بھلائی کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اللہ ایسے بندوں کو بری موت سے بچا لیتے ہیں بہت بڑا یہ تقیب بری موت سے اللہ تعالی اس کو بچا لیتے ہیں اور آپ ہمارا جانتے ہیں بری موت سے بچانا اور خاتمہ دل سے ہونا ہی سب سے بڑی علامت ہے انسان زندگی بھر نیک رہے اگر موت کے وقت ایمان جگم آ زندگی بھر کی ساری نیکیاں وائدہ نہ گئی کی ہلاکتوں سے بچایا اور ہر قسم کی ہلاکتوں اور تباہی سے اللہ تعالیٰ محبوب کر لیتے ہیں اور بڑا فائدہ کیا ہے فرماتے ہیں اے لوگو ارحمو من فی الارض من منفی اگر تم زمین پر بسنے والی مخبو کے ساتھ مہربانی کرو گے بھرائی کرو گے تو آسمان والے تمہارے ساتھ برائی کریں گے اس سے بڑا بدلا اور کیا ہو سکتا ہے تو اس کے عبد اللہ آسمان والے آسمان والے کون ہیں اللہ ہے رحمت کے فرشتے ہیں یہ سا اللہ تعالی اپنے تمام فرشتوں کے ساتھ تمہارے اوپر مہربانی کرے گا یہ بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے اسی لیے ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑھائی کرنا چاہیے اور کیا بڑا فائدہ ہے میرے بھائیوں اللہ اکبر نبی صحیح مسلم کی حدیث نبی علیہ السلام اور جب تک ایک مسلمان بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس مدد کرتے لونی انسان اپنے جیسے انسانوں کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کے کام آئیں ایک دوسرے کے ساتھ ہرائی کریں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کریں ایک دوسرے کے دکھ دندے میں کام آئیں اپنے جان سے اپنے مان سے اپنے قوت اپنی ہمارے نبی علیہ شراط و نے ان کے علاوہ بہت ساری روایات اور بہت ساری حادث ہے جن میں ہمیں رب بلائی ہے اللہ ایک موقع پر ہم نے تو آپ نے ساتھ ایک گھنٹہ مسلمان بھائیوں کی مدد میں اور ان کی پریشانی میں ساتھ دینے کے لیے اپنا وقت لگا دیا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میری مسجد میں ایک مہینے کے اعتکاف کرنے سے زیادہ حضر و ثواب دیتے ہیں میری بھائی ایک دوسرے کے کام آؤ کرو مہربانی تعالی ہم, ہم نے جو پریشان ہاتھ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو مقرود اندرا تعالی ان کے قلب کو ادا کرا دے انھول بھٹ کے ان کو ہدایت کو لگا دے اور ایک دوسرے کے کام غنا ب دوسر کے مشکلات اور پرشان ص غمارا بنائي الله حمد فر لل الممين والقنا والمسلمين وال المسلات عذا الله ردكم منله إن الله أمر من أد والحسال حيتاكبا ولانا عن فش من قري والبجي ياهدكم لا ع تق والك الله عليهدقكم ووه يسدي بركم أكبر